بقرہ آیت نمبر ایک سو اڑتالیس سے سبق کا آغاز کرنا ہے صورت البقرہ دوسرا پارہ ہے ایک سو اڑتالیس نمبر آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان وكل وجهة هو خرجت تم وجهك جسر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَهَا <تصفيق> سَ الله خیر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر <سَن> گروہ کے لیے ویج ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ ہر گروہ کی ایک سمت ہے وجہ سے مراد سمت ہے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے تو وہ کیا ہے ہوا مولحا وہ اسی طرح کیا ہے اس کا رخ کرنے والا ہے مطلب یہ ہے یہود جو ہے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے ان کا سمت بیت المقدس ہے اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں نصارہ کا بیت اللحم ہے اس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے اللہ رب العزت نے خانہ کو ایک سمت بنا دیا جہد بنا دیا قبلے کا تو وہ اس طرف جہد کر کے سمت کر کے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت یہاں حکم فرماتے ہیں کہ فستا بک لہذا تم نئے کاموں میں ایک دوسرے سے کیا کریں آگے بڑھنے کی کوشش کریں یعنی یہ کام یہ ہے کہ آپ نئے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کریں پھر اللہ فرماتے ہیں تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک سمت مقرر کیا ہے لیکن سمت وہی شمار کیا جائے گا حقیقت میں جو کہ اللہ مقرر کرے انسان کے مقرر کردوں سے کچھ نہیں بنتا اصل یہ جو اللہ تعالی حکم دے اور اس کو مقرر فرمائے لہذا خانہ کعبے کو تو اللہ نے مقرر کر دیا اور یہ پرانا قبلہ ہے اس کا ایک تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلط عدم علیہ السلہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کا قبلہ یہی ہوا کرتا تھا اس طرح رخ کیا کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کون خیرات نیک کاموں میں تم آگے بڑھو اور تم سبقت حاصل کرو ایک دوسرے این تک اللہ جمیا ہاں بھی تم ہو اللہ رب العزت تم سب کو لے آئے گا اپنے پاس بلا لے گا تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شان ہو تمہیں اکٹھا کر دے گا روز محشر میں سب نے ایک ہی اللہ کے سامنے جانا ہے وہاں حساب دے ہونا ہے اور حساب وہاں دینا ہے اور اللہ رب العزت نے سوالات کرنے ہیں اور ان کے جوابات نے دینے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے لہذا اس مسئلے میں زد کرنا مسلمانوں پر الزامانہ یہ کیا ہے درست نہیں بے شک اللہ جلو شانہو کی جو ذات ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے ہاں جی جس وقت قبلے کو جہاں سے چینج کرے تبدیل کرے اور حکم کرے حویل قبلے کا یہ اللہ اس پر قادر ہے کوئی اس روک تھام نہیں کر سکتا اور کوئی روکنے والا اس کے لیے نہیں ہے پھر اللہ فرماتے وَمِن خرجت پہلے آئٹ نومبر ایک سو چونتیس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وحیٰ تم فول عجو وہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا وہی ما کم جہاں بھی تم ہو اس طرف تم رخ کرو کس کی طرف قبلی کی طرف یہ اللہ رب العزت یہاں پھر فرماتے وحی جب جہاں بھی ہو پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر اکسو پچاس میں پھر اللہ فرماتے ہیں فول پھر یہاں یہ آیت نمبر انچاس ہے اس میں پھر اللہ فرماتے من حرام۔ کبھی جمع کے سیرے کے ساتھ کبھی مفرت سیرے کے ساتھ یہ تکرار کیوں ہے ان آیتوں کا اللہ رب العزت تین دفعہ تکرار کر رہے ہیں اور تین مرتبہ اس کا دہرائی ہے اس میں یہ ہے کہ مفسرین لکھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بار بات کو بار بار کیوں مقرر کیا اس لیے کہ اس حکم کی اہمیت اور اس کی تاکیق بتانے کے لیے محرب العزت نے اس کو کیا کیا بار بار مقرر کر دیا کر دیا یعنی جو تحویل قبلہ ہے خانہ نقابی کے تر رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یہ حکم بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا اور اس کو بار بار اللہ دہراتے ہیں اور دوہرانے سے چیز میں کیا پیدا ہوتی ہے تاکید پیدا ہوتی ہے اس سے کوئی انکار نہ کرے یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تحویل قبلہ یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے. اسی وجہ سے اس میں کیا ہے اللہ کی طرف سے تاکید ہے تاکید بطل ہے ٹھیک ہے نا جی کہ اللہ کے گھر کے سامنے ملدہ ملدہ کڑا ہو اس طرف طبلی کی طرف رخ کرے بلکہ جب مکرمہ مکہ مکرمہ سے انسان نکل جاتا ہے دور چلا جاتا ہے تب بھی حکم یہی ہے کہ جتنا بھی دور چلے جائے جہاں بھی جائے یہ ایک فریضہ ہے تم نے یہاں کیا کرنا اختیار کرنا ہے اس لحاظ سے اس کی طرف ہے سو فولی وجہ کا شطر المسرام اسی لیے شطر استعمال کیا شطر کہتے ہیں کہ کس کو سمت کو تو یہ اسی کا رخ بن جائے گا جب آپ سمت اختیار کریں گے ٹھیک ہے نا جی اگرچہ ہو وہ ہو خانہ کاوی کی طرف آپ کا چہرہ نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ سمت جہت اختیار کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ حکم میں شامل ہے آپ گویا کہ قبلی کے قبلے کی طرف کیا ہے کھڑے ہیں اللہ حمات من و منحصار جہاں سے بھی نکل جاؤ یعنی حرم شریف سے جب تم نکلو خانہ کعبے کے ارد گرد سے تم نکلو یعنی مکہ سے باہر نکلو تو فولی پھر بھی تم پیر لو اپنا چہرہ اپنا, اپنا روخرام نزیر حرام کی سمت کی طرف وہ للحق میر رب بگ یہ قبلے کا مقرر کرنا خانہ کعبے کو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف یہ اللہ تمہارے رب نے کیا کیا اس کو کر دیا ہے یہ, یہ کوئی باطل بات نہیں ہے اللہ بے غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ کی ذات غافل عامہ ان چیزوں سے تعمل جو تم عمل کرتے ہو یعنی پروردگار جو ذات ہے وہ تمہاری جو کردہ چیزیں ہیں تم کرتے ہو اس سے بےخبر نہیں ہے غافل نہیں ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے اور وہ آن دی ریکارڈ ہے ایک ایک, ایک آپ کی نوٹ ہو رہی ہے اور اس کا ملنامے میں وہ لکھا جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد و مین خاص و خوارج تھا یہ تیسری دفعہ ہے جہاں سے بھی تم نکلو یعنی حرم شریف سے ہاں جی اور جہاں سے بھی تم نکلو یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے تو پھر کیا ہے فون مسجد حرام رخ کرو اپنا منہ کرو مزید حرام کی طرف اس کا سمت تیار کرو ما کنتم جہاں بھی تم ہو فوللو وجوہکم وجوہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو شہد رہو یعنی اس کی طرف یعنی اس کے جہت کی طرف شطر سے مراد اس کی سمت ہے جہت ہے یہ کیوں کرو اللہ علی گم فجا تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت بازی اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ان کو موقع نہ ملے کہ تمہارے خلاف کوئی دلیل پیش کرے مطلب یہ اس کام کو اتنا پکا پکڑ لے کہ کوئی انسان اعتراض کرنے کے لیے کبھی اس کو نہ ملے اور نہ کوئی اس کے پاس دلیل رہ جائے لہذا جہاں جہاں بھی ہو تم سب رخ اپنا ناکابی کی طرف پیرا کرو یہ تو ان کے کی لیے کیا ہے تاکہ ان کے پاس فرجت نہ رہے پھر اللہ بزرگوں کا یہاں کیا کرتے ہیں یعنی ذکر کرتے ہیں کچھ ظالم لوگ ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے تمہارے خلاف کریں گے تو لہٰذا تم اسے ڈرو مت صرف اور صرف خوف اللہ کا اپنے ذہن میں رکھو اور اپنا اللہ ساتھ اپنا رابطہ رکھو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کے مخلوق سے جو بھی مخالف ہو تمہارے ان سے تم خوف دل میں نہ رکھو ان سے نہ ڈرو اللہ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو کہ ان میں سے ظالم ہیں یعنی البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظلم کے کی کیا ہے منتخب ہے وہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے وہ ہمیشہ تمہاری خلاف کرتے رہیں گے جب خلاف کرتے رہیں گے حالات وقشو ہوں پستم مت ڈرو سے بخشو تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرا کرو سوائے میرے اور کسی سے تمہارے دل میں تمہارے ہاں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے کیا کا حکم ہے اس کو بچا لیں بس اللہ کہتے ہیں کہ خانہ کابر کو قبلہ بنا دو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو لہٰذا اس عمل اس بات پر عمل کیا کرے ظالموں کے اعتراضات سے ظالموں کے کس سے یعنی بازی سے تم مت ڈرا کرو اور ان کی باتوں میں مت آیا کرو وقش نہیں صرف مجھ سے ڈرا کرو کیوں میری کبا کیا کرو رابطہ مجھ سے رکھو تم یہ ہوتی تاکہ میں پورا کر لوں تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں علیکم وونو شاید کہ تم ہدایت دی پاؤ یعنی تمہیں ہدایت بھی میری طرف سے مل جائے گی یہ کیا کریں تو صرف اور صرف ہاں جی مجھ سے ڈرا کرو تاکہ میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دو اور تمہیں ہدایت بھی کیا ہو سکے حاصل ہو سکے اور ہم ہدایت پر آ جاؤ اسی لیے ہدایت پر کہ جو انسان اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے اور اپنا تعلق اللہ سے بنانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت پہ اس کے لیے روز بھی بولتا ہے اللہ رب العزت پہ اس کی طرف ہاتھ دیتے ہیں اور قدم بڑھاتے ہیں اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو گرنے نہیں دیتے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ایک میرا بندہ اگر میری طرف ایک بیشت آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف قریب ہوتا ہوں ایک گز قریب ہوتا ہے تو ایک با پورا کو پورا دو ہاتھ میں قریب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اگر یہ چل کے آتا ہے میرے پاس میرا بندہ تو میں دوڑ کے آتا ہوں تو یہ حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے بڑی مہربان ہے اپنے پر لہذا بندہ تھوڑی سی اظہار تو کرے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا پھر کہ کس طرح اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ بن جاتا ہے اور قوی تر ہوتا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں یہاں اللہ رب العزت ایک بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں آیت 151 میں رسول امین کتاب اور تعلمون اللہ ایک احسان عورت کا یہاں پر پہ بطور تحریصی نعمت اللہ رب العزت ان پر یعنی احسان کے طور پہ ذکر فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تم اندھیروں میں تھے اللہ رب العزت نے اندیروں سے تمہیں نکال کر روشنی کی طرف لے کس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیاست ہوئی ہے یہ ویسے نہیں ہوئی اس کے لیے ابراہیم علیہ سلاۃ السلام نے مستقل دعا مانگی تھی جیسے کہ آیت نمبر غالباً ایک میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کہ اے اللہ ان کے اندر کیا کرے آپ ایک نبی بھیجے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی 128 نمبر آئے تھے 128، اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی مانگیز الحکیم یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اور اسی کا یہاں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ دعا ابراہیمی تھی جو کہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول بیجا اور اس کے کیا کیا کام ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا وہ کس طریقے سے تمہیں تعلیم دیں گے کس طریقے سے تمہیں راہ حق پر لائیں گے اللہ فرماتے ہیں کما ارس اللہ فی جیسے کہ ہم نے بیجا تمہارے اندر یہ انعام ایسا ہے ولیطی عالی کو مصیل ہے یعنی تمہارے اوپر میں اپنی نعمت مکمل کر دوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا اور یہ رسول کہا منکم تم میں سے یہ کس لیے بیجا؟ اس لیے کہ السلام نے اس کی دعا مانگی کہ مجھے اتمامی نعمت اس طرح ہوگی تمہارے اوپر جیسے کہ میں نے جا تم میں سے رسول کا کام کیا ہوتا یہ کیا کرے گا یقلو آلی کم تلاوت کرے گا تمہارے اوپر تمہارے سامنے یعنی تمہیں آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے گا تم قرآن سیکھو گے اس سے ایک بات یہ تو کیا ہے تعلیم قرآن ہوگیا یعنی تجویز اور تلفظ اور حفظ کے لحاظ سے اس کا کام یہ ہے کہ معلم قرآن بنے کا تمہارے لیے تم اس سے قرآن کی تلفظ سیکھو گے قرآن کی تجوید اور تجوید کے ساتھ پڑھنا اور حفظ پڑھنا یہ سیکھو گے وہ یزک کی دوسری بات یہ کہ تمہیں پاک کرے گا کس سے غلط عقائد سے غلط اعمال سے جیسے کہ غلط عقائد شرک کے اس سے تمہیں پاک کرے گا توحید کی طرف بلائے گا یا یہ ہے کہ اخلاقی رضیلا سے تمہیں پاک کرے گا اخلاق حمیدہ کی طرف تمہیں تمہیں اخلاق حمیدہ سکھائے گا جیسے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان بالما مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور میرا کام کیا ہے ولی اتم مکارم الخلاق اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا کہ مکارم اخلاق میں مکمل کروا دوں لوگوں کو مکارم اخلاق پر لیاؤں اور ان کو مکارم اخلاق سکھا دوں اللہ فرماتے ہیں یہ تسکیے نفس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہوگا تمہارے نفوس کا تزکیہ ہر قسم کے اخلاقی رزیلہ کو نکال کر اخلاق حمیدہ سکھانا اور اس کے دل میں ڈالنا اگلی بات وہ اللہ مکمل کتاب تو میں تعلیم دے گا کتاب کی تفسیر کے لحاظ سے مفاہین کے لحاظ سے اور شاہی رضول کے لحاظ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوگا تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا کتاب کی تعلیم سے مراد پرانی حکیم ہے تفسیری لحاظ سے مفہومی لحاظ سے ول حکمت اور تمہیں تعلیم دے گا حکمت کی حکمت سے مراد کیا ہے حکمت سے مراد احادیث ہے تمہیں حکمت یعنی مطلوب کی تعلیم تمہیں دے گا احادیث کی تعلیم دے گا تمہیں پھر اللہ نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ حکمت کا اللہ نے اس کے ساتھ ذکر کیا تو لہٰذا اس عط سے حجیت حدیث معلوم ہو رہی ہے کہ حدیث مستقل ایک حجت ہے شریعت میں اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کے ساتھ حکمت یعنی حدیث کا بھی ذکر فرمایا اور حدیث قرآن کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن متن ہے اور حدیث شرحہ ہے جو قرآن کا سمجھ آنا ہے وہ حدیث کے ذریعے سے آتا ہے جو انسان حدیث کو نہ مانے سمجھ لے کہ قرآن کو وہ نہیں مان رہا کیونکہ قرآن اور حدیث آپس میں روم ہے قرآن اجمال ہے حدیث اس کی تفصیل ہے تو اس لحاظ سے حدیث کا ماننا یہ ضروری ہے جو انکار حدیث کا کرتا ہے گویا کہ وہ انکار قرآن کا بھی کرتا ہے وہی اور اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے طرف بھیجا تاکہ تمہیں وہ تعلیم دے ما ان چیزوں کو لم پون تعلمون یہ تم پہلے ہی جانتے تھے ایسی تعلیم دے دین کے بارے میں دین کے احکامات کے کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کا پتہ نہیں تھا دین کا پتہ نہیں تھا نماز کے مسائل کا نہیں تھا زکوۃ کا نہیں تھا میں تو اللہ شریف سے حج کیسے سے کرنا ہے وہ مسائل سارے کے سارے اس کی تعلیم تمہیں کون دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں ولا جب یہ نعمتیں میں تمہارے اوپر کروں گا یہ تو بہت بڑا احسان ہے جب احسان ہے تو پھر ان نعمتوں کے بعد پھر مجھے آپ نے بولنا نہیں ہے تم مجھے یاد کیا کرو مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر تمہارے دلوں پر جاری ہونا چاہیے اللہ کی یادیں تمہارے اندر وہ رہنی چاہیے اللہ نام. تو اللہ رجح فرماتے ان اقوامی نعمتوں کے بعد بس کرو نہیں مجھے یاد کیا کرے از کو میں بھی تو یاد کروں گا مطلب یہ کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا تو یہ کیا ہے اگر تم بے پرواہی کرو گے تو اللہ کی ذات تو پھر کسی کی محتاج نہیں ہے اللہ بھی تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں یاد نہیں کریں گے لہذا اللہ کو یاد کرنا یعنی اس سے مراد یہ کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا کہ تعلق بنا کے رکھو کبھی بے تعلق نہ ہونا اللہ کی ذات سے ورنہ اللہ کی ذات کسی کی محتاج محتاج تو بندہ ہے بندے کو اپنا تعلق مضبوط بنا کے رکھنا چاہیے اللہ کے ساتھ کبھی یہ تعلق توڑے مت ورنہ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تعلق ہم اس لیے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم محتاج کس کے اللہ کی ذات کے اللہ فرماتے اس کی پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے اللہ کہتے ہیں تم نے یاد کیے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا وش قرول ای ولا تق اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نہ نا کیا کرو کیونکہ نا سے ناراض جاتے ہیں جب کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور شکر پر اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتے ہیں والا ان شکر تم نزید اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو اللہ کی تو تم میں اور زیادہ دوں گا تمہیں اور اضافہ کروں گا کس میں نعمتوں میں جو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر ان نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور مہربانی فرماتے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ اس نے میری نعمت کی کیا کی یعنی قدر کی اور شکر ادا کرتا رہا یہ اس کا مستحق ہے اللہ اور بھی دیتے ہیں اگر جو انسان نعمت نکال لیتا ہے نعمت استعمال کر رہا ہے وہ اس کی قدرداری نہیں کرتا تو اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت کی قدردانی جا اس کو قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو مزید پھر دینے کی کیا نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یہ اہل ہی نہیں ہے اس چیز کی لہٰذا اس چیز کو کیا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلب کر لیتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں اس کے بعد رکو سے ہے اللہ فرماتے ہیں ان یہ آئے پہلے بھی گزری ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں میں تمہاری اوپر کر دوں گا اور امامی نعمت کروں گا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یا گا شکریہ ادا کیا کر میرا ہاں جی لہٰذا میں تمہیں نعمتیں دوں گا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا اسلام میں تم داخل ہو جاؤ تم پوری پوری میری کیا کر اتباع کرے میری ہر بات مان لے اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جو انسان اللہ کے متبے رہتے ہیں اللہ کے احکامات پر چلا ہوتا ہے تو طرح طرح کے مصائب طرح طرح کی مخالفتیں دشمن کی طرف سے اس, اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس صورت میں پھر تکلیفیں بھی آتی ہیں خطیں بھی شروع کی ہیں تو لہٰذا یہ مرحلہ تھوڑا سا صبر کا ہے تو اللہ رب العزت یہاں مومنین سے استعمال صبر کی کیا کر کے تنقید کرتے ہیں کہ اس وقت کہاں تم مایوس نہ ہو جانا تم کہا جذباتی نہ ہو جانا اپنے آپ کو پھر کنٹرول میں رکھے اللہ رب العزت فرماتے <تصفح> اے ایمان والو اس تم مدد حاصل کرو بے صبری و صبر اور نماز کے ذریعے سے جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تم اللہ کے لیے صبر کیا کریں ہاں جی کوئی پریشانی آ جائے کوئی تکلیف آ جائے اٹھ کے نماز پڑھا کریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کے بات آیا کرتی تھی تو اس وقت فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوا تھے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے اپنے دل کو تسلی دیتے اللہ کے ساتھ تعلق بنائے کرتے تھے صبر کیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت کا حکم ہے تکلیف کے وقت استعانت کے صبر و صلاح یہ ضروری ہے کیوں جو صبر کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے ان اللہ صابرین بے شک اللہ کی ذات صابرین کے ساتھ ہے یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ ان کے ساتھ دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تم ہے تو پھر تمہیں فکر کس چیز کی تمہیں پھر اور کسی چاہیے فکر نہیں ہونی چاہیے یہاں سے اللہ رب العزت ایک اور بات کی کیا بیان فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی مسئلہ پیش آئے کہ تمہارا مقابلہ ہو جائے کس کے ساتھ دشمن کے ساتھ کیونکہ دین پر عامل ہو کر رہنا تین پر عمل کرتے ہوئے طرح طرح کے دشمنوں کے باتوں کا سننا دشمن کے ساتھ مقابلے کرنا یہ باتیں آج آ جاتی ہے کبھی کبھار مقابلے کے اندر لڑائی کے اندر پھر وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں مر جاتے اور مسلمان بھی شہید ہو جاتا ہے تو جو مسلمان اللہ کے راہ میں اپنی قربانی دیتا ہے جان کی اور اللہ کے راہ میں وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس شہید کے احکامات اللہ رب العزت یہاں بیان فرمارے اور اس کی فضیلت اللہ بیان فرمارے کہ جب شہید ہو اللہ کے راستے میں اس نے جان دی ہو تو اس کے لیے پھر تم نے کیا کرنا ہے تم اس کو میت نہ کہے یہ اللہ کے ہاں کیا ہے زندہ ہے تو اس کی فضیلت اللہ فر بیان فرماتے ہیں ہاں جی والا سبیل اللہ تم مت کہا کرو کیا مطلب یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے دیں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو فی سبیری اموات ان کو اموات نہ ڈھوکے جان دے دے اللہ کے راستے میں قربانی دے, دے، ان کو میت نہ کہا کروں دراصل یہ لوگ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے شہید کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سبز پرندے ہوں گے ان کے جو کانے کی جگہ ہے وہاں ان کے ارواح اللہ ڈال کر ان کے سیر کروائیں گے کس کی جنت کی یہ گویا کہ کیا ہے ایک اور آیت میں آتا ہے رب میور ضقول یہ اللہ کے ہاں رزق بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی کلاتے رہتے ہیں لہذا شہید کیا ہوتا ہے یہ زندہ ہوتا ہے تو آپ میت کرے بلکہ حیا ہے بلا قلعہ کا لیکن تم نہیں سمجھتے اس کو ٹھیک ہے نا غالباً اسی وجہ سے امام شاقی رحم اللہ کی قول یہ ہے کہ شہید کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے وجہ یہ کہ وہ زندہ ہے زندگی کا جنازہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پھر جنازے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے مغفور ہے اللہ کے ہاں اللہ نے اس کو بخش دیا تو جب بخش دیا تو پھر جنازے کی تو دعا ہے اور دعا کس کی ہے بخش کی تو جہاز اس کی بخشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک قول یہ بھی ہے اس کا اللہ فرماتے ہیں یہ تو اخیاء ہے زندہ ہے لیکن اس ان کی زندگی جو ہے تمہیں محسوس نہیں ہو رہی اور جب بھی دین پر تم عمل پیرا ہو اور دین پر تم عمل کرتے ہو تو اس وقت پھر کیا ہے تمہارے اوپر مختلف کیا جاتی ہے یعنی تکالیف آتی ہے اور ان تکالیف کو تمہیں برداشت کرنا ہے اسی وجہ سے اللہ پیشنگوئی کہہ رہے ونبلول ضرور ہم تمہیں مبتلا کریں گے تمہارے امتحان ہم لیں گے من الخوف کبھی خوف میں سے کسی چیز کے ساتھ یعنی خوف سے مراد یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے کبھی تمہارے اوپر خوف آئے گا ان کا غلبہ ظاہر ہونے لگے گا وجوہ آئی کبھی تمہارے اوپر بو کی. یعنی خوف آئے گی کبھی بھوک لگے گی کبھی کانے کو کچھ نہیں ملے گا فقر آئے گا وہ نقص منل اموال کبھی مال میں کمی آ جائے گی اور جان میں کمی آ جائے گی ہاں جی وہ نقش کبھی فلان فوت ہو گیا فلان ہو گیا رشتے داروں میں انفس میں کمی آنا مال میں کمی آنا یہ بھی کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک اطلاع ہے تو اس اطلاع کو تم, تمہیں اطلاع کر کے اللہ سمائیں گے بس ہمارا کبھی پلوں میں کمی آئے گی پل نہیں لگ رہے باغات خوش ہو گئے بشری صحابرین لیکن یہاں تم نے صبر سے کام لینا ہے جب صبر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو صحابرین کو یعنی وہ لوگ جو کہ ان حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو میری طرف سے کیا دے دیں خوشخبری دے دیں لہذا ان لوگوں کے لیے کیا ہے خوشخبری ہے زندگی ہے نام کس کا یعنی اطلاع کا مصیبتوں کا لہذا جب بھی زندگی میں کوئی اطلاع ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے اور صبر کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو کیا ہے ویسے صبر کرنا ہے دوسری کیا ہے رجوعات یعنی نماز سے صبر حاصل کرنا یہ اللہ رب العزت کی تعلیمات ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 156 نمبر آئد سے انشاءاللہ پھر کل سبق آغاز کریں گے واقع الدع الحمد اللہ رب العلم